نور سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی وسلم کا فرمان علی شان ہے تم میں سے قیامت کے دن میرے سب سے زیادہ نزدیک وہ شخص ہوگا جس نے دنیا میں مجھ پر کثرت سے درود پڑے ہوں گے صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد مٹھے مٹھے اسلامی بھائیوں ماہ رمضان و مبارک کی چھ تاریخ ہو چکی ہے اور آج پانچ روزے پورے ہوئے اور اس کی افطار سے فارغ ہونے کے بعد ہم اپنے سلسلے مدنی پھولوں کی مدنی مہک میں حاضر ہیں آج بڑی عمدہ ایک روایت لے کر حاضر ہوا ہوں امید ہے کہ اس کی مدنی مہک ہماری شخصیت نے نمایاں تبدیلی لے آئے اگر آپ نے اس کی مہک کو صحیح طور پر حاصل کرنے میں ہم کامیاب ہو گئے پہلے اس روایت کو سنتے ہیں میں ان شاء اس روایت کا ایک خلاصہ ہی کروں گا آپ کی توجہ ضرور چاہوں گا کھانے کے دسترخوان پر ہیں دسترخوان پر اب یہ تو کہنے سے کھانے کے دسترخوان سے اٹھ کر آپ پہلے میری بات سنیں اس, اسی اس میں کوئی کسی کی نہیں مانتا لیکن کھاتے ہوئے بھی توجہ دی جا سکتی ہے اگر توجہ دیں گے تو میں امید کرتا ہوں کہ آپ کی اپنی ذات کو بہت فوائد حاصل ہوں گے یہ حضرت سیدنا جابیر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ کے متعلق یہ ایک روایت ہے کہ رضوائے احد میں ان کے والد نو بیٹیاں پیچھے چھوڑی تھیں اور آپ شہید ہو گئے تھے اور حضرت جابر اللہ تعالیٰ نو یہ ایک تنہا کفیل تھے گھر کے اچھا آپ کے والد صاحب اور بھی بہت ساری ذمہ داریاں پیچھے چھوڑ کر گئے تھے اب والد صاحب کے چھوڑی ہوئی ذمہ داریاں کچھ معاملات پھر بہنوں کی پرورش کافی ایک ذمہ داری والی زندگی تھی ان کی اور ظاہر اس طرح لوگ عام آدمی فکروں میں بھی آ جاتا ہے کہ یہ سب کچھ مجھے پورا کرنا ہے ایک مرتبہ کسی غذبے سے پر روانہ ہوئے نا کسی غذبے پر سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بھی ساتھ تھے اب کیونکہ غربت تھی مال و شباب تو تھے ہی نہیں تو آپ جس اونٹنی پر سوار تھے وہ بڑی کمزور قسم کی اٹھنی تھی لاگے جس کو کہتے ہیں ہم کمزور اونٹنی تھی چل نہیں رہی تھی تیزی کے ساتھ اور وہ قافلے سے پیچھے رہ رہے تھے سر خر اللہ تعالی علیہ وسلم یہ پیچھے سے تشریف لائے اور جب حضرت جابیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس کیفیت کو دیکھا تو ارشاد فرمایا کہ جابیر کیا بات ہے اور اس آکام میرا اونٹ پیچھے رہ گیا ہے تو سرکار صلی اللہ تعالی علی وسلم نے شاہ فرمایا اسے بٹھا دو انہوں نے بٹھا دیا سرکار صلی اللہ تعالی علی وسلم نے اپنی اونٹنی ان کی اونٹنی کے قریب کر دی پھر ارشاد فرمایا جابیر میرا اپنی لاٹھی دینا انہوں نے لاٹھی پیش کی سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے لاٹھی سے اونٹ کو چند ہلکی ہلکی زربے لگائی اچھا اب جب زربے لگائے تو وہ اونٹ جو تھوڑی دیر پہلے چلنے کی پوزیشن میں نہیں تھا اچھل کر کھڑا ہو گیا وہ بھاگنے لگا گویا کہ اس کی اس کے مطلب کہ رگو پے میں تیزی سے دوڑ گئی بڑی پھرتی آ گئی حت کہ حضرت سیدنا جاب رضی اللہ تعالی بھاگے اور اس کی گردن سے لٹک کر اس کے اوپر سوار ہو گئے اب آپ سمجھ سکتے ہیں کہ سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی کرم سے جو اونٹنی میں جان پڑ گئی اس سے حضرت جابیر رضی اللہ تعالیٰ کو کس قدر خوشی مل رہی ہوگی اور کس قدر ان کو فائدہ حاصل ہوا اچھا اب سرکار صلی اللہ تعالی وسلم ان کے ساتھ ساتھ چل رہے تھے اب کوئی بات موضوع بنانا ہوتا ہے اب کیا بات کی جائے سرکار صلی اللہ تعالی وسلم دیکھا کہ حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ یہ نوجوان ہیں تو آپ نے ان کی نفسیات ان کی عمر کو سامنے رکھ کر خوشگوار ماحول بناتے ہوئے اشاء فرمایا کہ جابر کیا شادی کر لی یار جب انسان نوجوان ہوتا ہے تو زیادہ تر دو فکریں ہوتی ہیں نوجوانوں کو ایک ہوتی ہے فکر اس کو کہ میرے روزگار کا کیا بنے گا اور دوسری فکر ہوتی ہے کہ میری شادی کب ہوگی کیوں میرے نوجوان اس بھائیو ہے نا میں کماؤں گا کیا شادی کب ہوگی شادی کیسے ہوگی کروں گا کیسے شادی یہ اسپیشلی دو تفکرات میرے نوجوان اسلامی بھائیوں کو ہوتے ہیں اور یہ ایک فطری تقاضا ہوتا ہے کہ اس طرح کے تفکرات میں وہ گھرا رہتا ہے ہمیں بعضوں کا بھی اظہار کرے یا نہ کریں لیکن ہر جس نے بھی یہ وقت گزارا ہے اس عمر سے گزرا ہوتا ہے عموماً میجورٹی اس طرح کے تفکرات ہوتے ہیں کہ میرا مطلب وے آف ارننگ کیا ہوگا ذریعہ معاش کیا ہوگا میری آمدنی کا ذریعہ کیا ہوگا اور میری شادی کب ہوگی میں شادی کب کروں گا اور ہم بھی ان کو یہی ذہن دے کوئی کماتے سے شادی بھی, بھی کر لینا گھر کے سے چلائے گا ذرا گھر ہم چلائیں گے یوں کر کے ہم بھی ان کے ذہن میں یہ بات ڈالتے ہیں اچھا ہے اپنے پاپا کھڑا ہو جائے گا اور شادی بھی کرے گا خیر سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حضرت ردی اللہ تعالیٰ سے اس موضوع پر سوال کیا تو آپ نے جو کچھ ارشاد فرمایا اس کا مطلب میں نچوڑ عرض کروں کہ انہوں نے اپنی شادی کا اقرار کیا اور ایک بڑی عمر مطلب کہ شادی شدہ عورت سے شادی کا انہوں نے اقرار کیا اور وہ اس کی وجہ یہ بیان کی کہ ایک شادی شدہ ایک بڑی عمر کی عورت سے شادی کرنے کی نارمل ایک عمر کی عورت سے شادی کرنے کی وجہ یہ بیان کی. ظاہر ہے کہ یہ ایک بہت پیارا مدنی پھول انہوں نے سرکار صلی اللہ علی وآل وآل وآل وآل وآل وآل کے ساتھ شیئر کیا کہ آپ تو جانتے ہیں کہ میرے والد صاحب غزوہ اوق میں شہید ہوئے اور پیچھے نو بیٹیاں چھوڑ گئے میری نو بہنیں ہیں اور میرے سیوا ان کا کوئی کفریل نہیں ہے مجھے اس بات سے آقا حیا آتی تھی کہ میں ان کی ان کی ہم عمر کو لڑکی لے کر آؤں شادی کر کے اور پھر گھر میں وہ نوک جھونک اور یہ سلسلہ چلتا رہے تو میں ایک, ایک ایسی بڑی عمر کی عورت ہے شادی کی جو ان کی ماں بن کر ان کو سنبھال سکے اور ان کی وہ نجاشت پروپر ان کی کر سکے صاف ستھرا رکھ سکے ان کی پروپر انداز سے اس کی پرورش کر سکے اور واقعی یہ ایک بہت بڑی قربانی تھی دیکھیں بھائی کس طرح بہنوں کے لیے قربانیاں دیا کرتے ہیں یہ بھائیوں کے لیے بڑا اس میں مدنی پھول ہے کہ کس طرح انہوں نے اپنی بہنوں کے لیے ایک جوان آدمی اس طرح کی قربانی دے اور ایک ایسا رشتہ گھر میں لے کر آئے جو بہنوں کے لیے انہوں نے سامنے رکھا تو اب یہ ان کی ایک جذباتی کیفیت تھی ایک قربان قربانی تھی جنہوں میں جذبات قربان کی اب سرکار صلی اللہ تعالی وسلم نے ان کی دلجوئی کرنے کی کوشش فرمائی کہ شاید ہم مدینے کے قریب پہنچ کر کسی مقام پر پڑاؤ کریں گے ہو سکتا ہے کہ وہاں آپ کی رجا تکی وغیرہ لے کر آئے سجا کر رکھے اور آپ کی مطلب وہ استقبال کی تیاریاں ہو تو انہوں نے کیا آکا میں نادار سا آدمی ہوں میرے گھر میں تکیے گا ہاں دیکھیے کسی کیسے دی آکا صلی اللہ تعالی علی وسلم نے ارشاد فرمایا انشاءاللہ شاء تم لوگوں کے پاس تکیے بھی ہوں گے چلتے رہے اب آپ کے ذہن میں خیال آیا کہ اس کی کوئی مالی مدد کرنی چاہیے حضرت جابر رضی اللہ عنہ کی کوئی مالی مدد کرنی چاہیے ان کی جی پوزیشن سامنے آ گئی نا عرشت فرما جاوید اپنا اونٹ مجھے بیچو گے اب جانے رضی اللہ تعالی علیہ سوچ پہ پڑ گئے کہ میرا تو کل سرمایا ہی میرا یہ اونٹ ہے وہ پہلے سے یہ کمزور ہے اب تو یہ کبھی ہو گیا ہے مضبوط ہو گیا ہے میں اس کو بیچ دوں گا تو میرے پاس کیا ہوگا لیکن سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو انکار بھی نہیں کر سکتا اب دیکھتے رہیے سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے انہوں نے عرض کی آکا کتنے میں خریدیں گے اب آکا اور غلام کی باتیں سنیں اب سرکار صلی اللہ تعالی علی وسلم نے شادی فرمایا جاوید ایک دیرم میں آکا ایک دیر میں یہ تو بہت کم قیمت ہے میرے بہت نقصان ہو جائے گا اچھا چلو دو دیرم میں <laughs> مجھے بہت نقصان ہو جائے گا یوں سرکار صلی اللہ تعالی وسلم اپنی بولی کو بڑھاتے رہے بڑھاتے رہے بڑھاتے رہے یہاں تک کہ سرکار صلی اللہ تعالی وسلم نے شاد فرمائی اچھا چالیس دھرم میں دے دو گے یعنی چالیس دھرم تک بولی بڑھاتے رہے اب کچھ حضرت سید نہ جاب رضی اللہ کو اطمینان ہوا اور یہ کہا کہ آکا میں ابھی سواری ہوں میں وہاں پہنچ کر مقام پر یہ سواری میں آپ کے سپرٹ کر دوں گا اگر پکی ہو گئی پھر ودی نے منورہ پہنچے اور حضرت جابر تعالی انہوں نے وہ اونٹ اس سامان وغیرہ اتار کر وہ سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی طرف بڑھا دیا اور سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا اونٹ پیش کر دیا آکا صلی اللہ علیہ تعالیٰ بلال حبشی حبش رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرمایا کہ جابر کو چالیس درہم اور کچھ اوپر دے دو پھر وہ رقم لے کر چل دیے کچھ دیر کے بعد سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا بلال جاؤ یہ اونٹ بھی جاگیر کر دے دو بلال یہ اونٹ بھی جاگیر کر دے دو اب حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اونٹ لے کر چلے وہاں جابی ربضی رو رضی رضی کی س... کے ہاتھ میں وہی کا سامان لوں گی کیا کروں ایسے میں دیکھا تو بلال ہبشی رضی, رضی اللہ تعالیٰ نے آ رہے تھے اب وہ گھبرائے اب کیا ہو گیا انہوں نے جب دیکھا کہ بلارے ہبشی رمضی رو قریب کی پہنچے تو خیریت تو ہے کہ آکا صلی اللہ تعالی وسلم نے اونٹ واپس بھیجائے کہ کیوں سودا سودا کینسل کینسل ہو گیا کہ نہیں سودا کینسل نہیں ہوا آقا صلی اللہ تعالی نے فرمایا کہ یہ اونٹ جابر کو واپس کر دو پھر حضرت سیدنا جابر رضی اللہ تعالی عنہ یہ بارگاہ رسالت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں حاضر ہوئے اور عرسی کہ کیا آکا آپ کو اونٹ کی ضرورت نہیں رہی تو میرا آکا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے مسکراتے ہوئے ارشاد فرمایا تم کیا سمجھتے ہو میں نے تم سے بھاؤ اس لیے کیا تھا کہ تمہارا اونٹ حاصل کر لو یعنی میں نے تم سے اس لیے بھاؤتا نہیں کیا تھا کہ تم سے اونٹ مجھے مل جائے بلکہ حقیقت یہ ہے کہ آکا صلی اللہ علیہ وسلم اپنے غلام کی مدد کرنا چاہتے تھے اور مدد کرنے کا یہ انتیائی خوبصورت اور حسین انداز آپ نے ابھی ملاحظہ کیا یہ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اخلاق کے کریمہ اخلا کے مبارکہ کی بڑی اعلی تصویر تھی خیر واقعہ آپ نے سنا ایک اپنے غریب و نادار غلام کس طرح آکا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے مدد کی یہ ایک موضوع ہے اگر آپ دیکھیے میرے میٹھے اور پیارے اسلام بھائیوں میرے آکا صلی اللہ علیہ وسلم کی جو شخصیت تھی نا جو ذات مبارک تھی یہ بڑی مطلب کہ وہ پرکشش تھی آکا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی صحبت اور آپ کی شخصیت میں اکتااہٹ نہیں تھی لوگ آپ کی شخصیت سے نفع حاصل کرتے تھے فائدہ حاصل کرتے تھے آپ دل جوئی کرتے تھے آپ مسکراتے تھے آپ مدد فرماتے تھے اب غم خاری کرتے تھے اب خیر خائی کرتے تھے اب دیکھیے اس پورے واقعے کے اندر کتنے پیارے پیارے مدنی پھول ہیں اور پھر صحابہ کرام علیہ و رضوان کی سیرت دیکھتے ہیں کہ ابرو اشار ابرو پر اپنی جان قربان کر دیتے تھے, تھے۔ پسیینہ کیا گرتا وہاں خون قربان کر وہاں خون بہانا ان کو ان کو مطلب کہ وہ اپنے لیے فخر محسوس کرتے تھے اور کس قدر اسلام اور دین کی خدمت ہوئی ہے سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ارشاد پر کس طرح یہ مر مٹتے تھے سرکار صلی اللہ تعالی وسلم کی ایک ایک ادا کو کس طرح خور سے دیکھتے تھے بڑی بڑی مطلب کہ کشش تھی میری صلی اللہ تعالی وسلم کی سیرت میں یقیناً اس کے بہت سارے اسباب ہیں آقا مدینہ صد اللہ علیہ وسلم کے بہت سارے اس طرح کشش کے اسباب ہے بہت ساری چیزیں ہیں جو میرا اس موضوع نہیں ہے موضوع اپنی شخصیت کے اندر ہم جھانک کر دیکھیں ہماری شخصیت کے اندر ایسی کیا چیزیں ہیں جس سے لوگ ہم سے دور بھاگتے ہیں جس سے لوگ ہم سے نفرت کرتے ہیں ایون کہ بعض وہ لوگ جنہوں نے زندگی بھر لوگوں کی مدد کی ہوئی ہوتی ہے پھر بھی ان سے لوگ متنفر رہتے ہیں ان سے نفرت کرتے ہیں ہماری شخصیت میں ایک چوبنسی ہوتی ہے جس کو میں کہتا ہوں چوبتی شخصیت چوبتے ہوئے لوگ چھپتی ہوئی عادت عادتیں یا اس کا تجربہ کر لیجئے وہ مطلب اتنے چپتے ہوئے لوگ ہوتے ہیں یعنی ان کے پاس کوئی ایسا نہیں کہ یار چلو چل کے بیٹھتے ہیں مزہ آئے گا نہیں یار نہیں آتے لطف آئے گا نہیں یا تو بیٹھے تو لمبے لمبے لیکچر ہوں گے لمبے لمبے دیکھے برا موت ہے اب آپ کو ہی تو شکایت ہے نا کہ ہمارے قریب لوگ نہیں آتے بڑے بڑے لمبے چوڑے لیکچر ہوں گے اور بڑی تنز اور بڑی ترار اور بڑی مرچ مسالے قسم کی اور بڑی تکلیف دے جو ذہن کو قلب کو آصاب کو بڑا مطلب کہ وہ متاثر کرتی ہیں ایسی گفتگو کا انداز ہوتا ہے پان اور طنس کے ایسے تیر برسائے جاتے ہیں بعض کہ انسان کہیں کا نہیں رہتا اپنی شخصیت کے اندر نکھار پیدا کرنے کی کوشش کیجیے لوگوں سے ان کی عمر ان کی عقلوں کے مطابق اعلان کیجیے ان کی ذہنیت کے مطابق اعلان کیجیے دیکھیے سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے دیکھا تو جابی ربیع اللہ تعالیٰ نے نوجوان ہیں ان سے وہ بات کیجیے نوجوان سے کی جاتی ہے آپ بوڑھے سے اس طرح کی بات نہیں کریں گے کچھ چھوٹے بچے اس طرح کی بات نہیں سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارا ایکائی پیارا انداز تھا کہ لوگوں سے ان کی عمر ان کے حال احوال کے مطابق آپ کلام کیا کرتے تھے یہ جیسے ابھی آپ نے سنا پھر اس کی دل جوئی کرتے تھے بات وہ کرتے جو اگلے کے دل کو بھا جاتی یعنی اگلا ایکسپیکٹ کرتا گیا مجھ سے اسی کو بات کی جاتی کہ ہم ایسی بات کرتے ہیں ہمارا انداز پتہ کیا ہے ہاں بھائی और ये ये जो झुमला है ना हाँ भाई ये तो ऐसे कौन खड़े कर देता है दिल बिठा देता है हां भाई ये हाँ भाई किसी ने कहा और बस अब हालत खराब हो गई यार ये हाँ भाई अब क्या निकलेगा हाँ भाई हमें क्या याद करोगे हाँ भाई हम तो गरीब है हाँ भाई आप तो बड़े हो गए हाँ भाई हमारा फोन कब उठाओगे ہاں بھائی ہمیں ایس ایم ایس کا جواب کب دو گے ہاں بھائی ہمیں के سا آپ مطلب کہ ای میل کا جواب دو گے جواب مکتوب لکھو گے ہاں بھائی ہمیں تھوڑی سا دعوت دو گے ہم کہاں ہم کہاں بھائی آپ کہاں آپ یہ ہاں بھائی بولا سمجھو گئے اتنی مطلب کہ ہاں بھائی کے اندر تکلیف بازوں کا چپی ہوتی ہے آپ سمجھتے کیا مزاق کر رہے مزاق نہیں کر رہے اب تانا دے رہے ہیں اب وہ شرمندہ کر رہے یار واقعی وہ نہیں دینا چاہتا تھا آپ کو دعوت اور آپ آ گئے آپ کے ہاتھ میں اب وہ کہہ دے کہ ہاں میں آپ کو دعوت نہیں دینا چاہتا تھا ہاں میں آپ کا فون نہیں اٹھانا چاہتا تھا ہاں بھائی میں آپ کو ایسے مت کا جواب نہیں دینا چاہتا تھا ہاں بھائی آپ مجھے اچھے نہیں لگتے بھائی آپ کا یہی اندازہ میرے کو اچھے اور وہ ہاں بھائی کہہ کے آپ کو جواب دینا شروع کرے تو ہاں بھائی آپ کا کیا ہوگا سمجھنے کی کوشش کیجیے آپ اپنی شخصیت سے تنس تالا ترکیب اس طرح چیزوں کو نکال دیں چھبتی بات نہ کرے چپتی بات نہ बात اچھی بات لوگوں کی عقل مزاج انداز اور جو ماحول ہے جو کیفیت ہے اس کے مطابق بات کرے اور پھر کام لوگ لوگوں کام آئے مسکراہٹ تقسیم کریں آپ کو تکلیف پہنچی ہے در گزر کریں مثال کے طور پر کسی نے آپ کو داو, دا, آپ کو پتا چلا جناب ان کے یہاں تقریب تھی مجھے دعوت نہیں ملی آپ کو میں آپ کو مدنی مشورہ دیتا ہوں اب آپ کی ملاقات ہوئی آپ کو پتا ہے انہوں نے آپ کو دعوت نہیں دی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ماشاءاللہ مبارک ہو آپ کی آپ کی بیٹی کی شادی ہوئی مجھے پتا چلا اگر واقعی خوشی ہوئی ہے دیکھیں ایک تو خوشی ہوتی ہے کہ آدمی کے کوئی تقریب ہوئی ہوتی ہے چلے اس کے ساتھ ایک کیفیتیں کی دعوت نہیں دی اور خوشی نہیں ہوئی چلے آپ کو خوشی نہیں ہوئی تو جھولوی تو نہیں نا بولا کہ بہت خوشی ہوئی اچھا مبارک ہو آپ کو اللہ تعالیٰ آپ کی بیٹی کا گھر شاد آباد رکھے بچوں کو خوشیاں نصیب کرے کوئی ایک ترکیب شیشی یا کوئی بھی ایسی چیز اور تحفے میں دے دیجیے کوئی ایسی کچھ نہیں مبارکباد دے دیجیے یا توحفہ بھی نہیں نکلے گا آپ سے تو ٹھیک ہے مبارکباد دے دی آپ نے چلے مبارکباد دے دی اب ہو سکتا ہے ہو سکتا ہے سامنے سے جواب ہی آئے یار آپ آئے نہیں اب یہ نہ کہیے کہ مجھ سے آپ نے دعوت نہیں دی دی یار وہ یہ کہہ دے مجھے دیر سے پتا چلا یا مجھ تک آپ کی دعوت نہیں پہنچی کوئی کو ہو سکتا ہے کہہ دے میں نے فنا کو کہا تھا کہ آپ کو دعوت دے دیں میں نے تو ایس ایم ایس کیا تھا ایس ایم ایس بھی مس ہو جاتا ہے میں نے ای میل کی تھی بعضوں کا ریسیو نہیں ہو پاتی ہو سکتا ہے کہ آپ کی کوئی بہت بڑی غلط فہمی دور ہو جائے نہیں یار اس سے مجھے یاد کیا تھا ہو سکتا ہے یہ کچھ بھی نہیں اگر وہ خاموش رہتا ہے اور مبارکباد وصول کر لیتا ہے تب بھی فیل کرنے کی کیا ضرورت ہے نارمل رہی ہے آپ دیکھیے گا آپ کو اچھا لگے گا جب آپ اس طرح کسی سے بات کریں گے اور اس طرح اپنے جذبات کو کچلیں گے اپنے جذبات کو آپ بیک فٹ پر رکھیں گے اور آگے آپ خوشیاں رکھیں گے آگے مسرت رکھیں گے لوگوں کی دل جوئی رکھیں گے لوگوں کے ساتھ خوش اخلاقی کو رکھیں گے آپ دیکھیے ان اللہ تعالی اس سے بڑی برکتیں بڑی بہت فائدہ ہوگا مطلب یہ مزاج کی بات کر رہا ہوں اپنے مزاج میں لوگوں کو خوش کرنے کی عادت پیدا کیجیے اپنے مزاج سے لوگوں کو تکلیف مت دیجیے اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو کوئی مقام مرتبہ منصب کوئی ایسی چیز عطا کی ہے تو لوگوں کے کام آئیے ان کے ان کے دکھ میں ان کے درد میں ان, درد میں، ان کی پریشانی میں ہو سکتا ہے ہو سکے تو ان کی مدد کیجیے یقین مانیے اس میں بڑی راحت ہے بڑی برکت ہے آپ دیکھیے سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک آپ کے غلام حاضر ہوئے صاحب حاضر ہوئے اور مطلب شکل صورت میں اتنے زیادہ وہ کہتے ہیں نا اٹریکٹو شکل صورت کے حوالے سے جیسے ہوتا ہے وہ کیفیت نہیں تھی اور غربت بھی تھی کہ وہ بھی نوجوان سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ان سے بھی شادی کی بات کی انہوں نے آکا مجھ سے کون شادی کرے گا میری تو کیفیت ایسی نہیں ہے مجھے کون اپنی بیٹی دے دے گا اب وہ اتنے مطلب کے احساس ہے اس کو بات کا احساس تھا کہ مجھے کون مطلب کے بیٹی دے گا میرا تو اس طرح نہ نا چہرہ نہ مورا تو وہ کہتا نا میرا روپ بھی نہیں, بھی نہیں میرا رنگ بھی نہیں تو مطلب وہ خاص صاحب ہی ہیں الحمد میں تو ایک روایت کے طور پر عرض کر رہا ہوں تو عقہ مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ان کو تسلی دی کہ کیا آپ بشتے کی تلاش میں رہیے نے ان کے رشتے کی تلاش میں رہنے کا انڈیا دیا کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے رشتے کی تلاش میں رہے کہ کہیں کوئی مجھے اگر رشتہ نظر آیا تو میں مطلب کہ آپ نے اپنا زیوں اپنے تو پر ذہن میں لے لیا کہ میں اس کے رشتے کی تلاش میں رہوں گا اس میں ایک انصاری اپنے شادی شدہ بیٹی تھی ان کے رشتے کے حوالے سے آکا صلی اللہ علیہ وسلم کے بار میں حاضر ہوئے کہ آکا صلی اللہ علیہ وسلم ان کو اپنی رشتے میں قبول فرما لیں سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ اس طرح فرما دیا کہ ابھی میں اس کے لیے تیار نہیں ہوں مگر آپ نے اپنے اسی غلام کے رشتے کی بات کر دی کہ اگر آپ کہو تو میں اس سے رشتہ آپ کی بیٹی کا کروا سکتا ہوں اب وہ بھی جانتے تھے ان کو تو ان کو تھوڑا سا وہ لگا کہ انسار تو نہیں نہ ہو سکتا تھا انہوں نے کہا میں گھر میں مشورہ کر لیتا ہوں ٹھیک ہے گھر میں مشورہ کر لیں انہوں نے اپنے بچوں بیٹی کی امی سے مشورہ کیا تو وہ بھی جانتے تھے ان کے متعلق تو وہ تھوڑا سا ان کو سدماسا ہوا کہ میری اتنی چاند سی بیٹی یہ وہ بہت سارے سے تعلیمات ان کی زبان سے نکلے کہ نہیں نہیں نہیں اسی چاند سی بیٹی ہم کیسز کو دیں سب بات مشورہ تن تھی نا بات مشورے کی تھی مشورہ ایک اور سے ہوتا ہے تو جو مشورے کی بات تھی خیر بات جب ہوتی گئی تو پردے میں بیٹی سنتے رہی تھی تو بیٹی نے اپنے والد صاحب سے کہا کہ ابا جان کیا بات ہے تو انہوں نے سارا ماجرہ سنایا تو بیٹی نے کوئی ابا جان آپ مجھے میرے آکاش صلی اللہ تعالی وسلم کے سپرٹ کر دیں میرے آکاش صلی اللہ تعالی وسلم مجھے ہر ضائع نہیں فرمائیں گے بیٹی کی یہ بات سن کر والد صاحب کو بھی اطمینان ہوا آخر کار رشتہ بھی ہوا شادی بھی ہو گئی سرکار صلی اللہ تعالی علیہ نے دعا بھی عطا کی کہ یا اللہ ان دونوں پر خیر و برکت کی برکھا برسا اور ان کی زندگی دشوار نہ بنانا شادی کے چند دنوں کے بعد سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کسی غذبے پر تشریف لے گئے یہ بھی ساتھ تھے اور اس کے بعد جب جنگ ختم ہوئی تو جو شہدات ہے صاحبہ ان کو ڈھونڈنا شروع ہوئے جو قتل کیے جاتے ہیں تو اس میں سات مشرقین کے درمیان ان صاحبی کی بھی کا بھی جسم ملا جن کو مشرقوں نے قتل کر دیا تھا شہید کر دیا تھا اور انہوں نے سات مشرقین کو شہید کیا تھا تو خیر سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ان کو دیکھا اور ان کے لیے بڑے پیارے اور خوشنما الفاظ ادا کیے پھر ان کی تدفین بھی ہوئی وہ آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بعض مبارک پر الگ انتقال ہو چکا تھا لیٹے رہے اور سب کچھ ہوا اور سرکار صلی اللہ تعالی وسلم نے پھر ان کی جو بیوہ تھیں ان کے متعلق کچھ فضائل بیان کیے تو صحابہ کہتے ہیں کہ یہ یعنی کہ جو ان کی جو بیوہ تھی کہ اللہ کی قسم میں کوئی ایسی بیوہ نہیں تھی جس کے اتنے زیادہ رشتے آئے ہوں دیکھیں کس قدر ان کے لیے ایک اور بھلائی کا راستہ کھلا تو سرکار صلی اللہ وسلم کا <Gladham> اس طرح اپنے غلاموں پر شفقت کرنا محبت کرنا ان کے مزاج اور ان کے احساسات کو سمجھنا باپ کو چاہیے بیٹے کے احساسات کو سمجھے بیٹے کو چاہیے والدین کے احساسات کو سمجھے شوہر کو چاہیے کہ بیوی کے احساسات کو سمجھے بیوی کو چاہیے کہ شور کیسا ساتھ کو سمجھے اس خوش کرنے والی بات کریں چپتی بات نہ کریں مجھے بتا جا کالس کچھ آئی ہوئی ہیں پہلے کالس لیتے ہیں پھر موقع ملے گا تو انشاءاللہ میں اپنی گفتگو کو آگے بڑھاؤں گا تب تک ابھی اللہ سنت کے مناظر بھی دکھائیے اور کال بھی سنائیے علی الحبیب صلی اللہ تعالی محمد میرا نام سید محمود علیہ میں گارمنٹس کمپنی میں کام کر ہوں تو اپنے کام کے ایک بہت سے ناکرافی بھی ہو جاتی ہے اور بدکلامی بھی ہو جاتی ہے جس کی میں کام کے دوران دل میں میرے کچھ بھی نہیں ہوتا ہے کام کی نیت سے ہوتی ہے اصل میں میرے پیارے اسلام بھائی بعض اوقات نیچر ایک عجیب ایسا ہوتا ہے انسان کا کہ واقعی ایسے نیچر والے لوگ ہوتے ہیں جنہیں اس بات کا تو احساس نہیں ہوتا کہ میں بدکلامی کر رہا ہوں آپ تو مطلب کہ اچھی بات کر رہے ہیں کہ آپ کو اس بات کا احساس تو ہے کہ میں بد کلامی کر رہا ہوں بعض لوگ تو بد کلامی کرتے ہیں تانا دیتے ہیں تنظ کرتے ہیں تکلیف دیتے ہیں اور بہت سی چھپتی باتیں کرتے ہیں پھر بھی کہتے ہیں میں تو کچھ بولتا ہی نہیں ہوں کہ یہ کس کا کال ہے کہ میں کچھ نہیں کہتا وہ سب کچھ کہتا ہے کہ میں کچھ نہیں کہتا اوس نے ختم ہے سنائی ہزاروں آخر میں لکھا ہے کہ میں کچھ نہیں کہتا تو میں کیا کہتا ہوں ارے چپو میں کچھ بولتا ہوں بول بول کر اتنا بول بول کے یہ مطلب کہ دل گردے پھیپڑے کا کچوور بنا دیتے ہیں کہ میں تو کچھ یہ بات البتہ آپ نے اگر کسی کی بلا اجازت شرعی دل آزاری کی ہے کہ کسی بھی طرح کی ہے اس کی اسے معافی تو مانگنی پڑے گی توبہ بھی کرنی پڑے گی معافی بھی مانگنی پڑے گی ہم بات کرتے ہیں ہم سوچتے نہیں ہیں بعض اوقات ہمارے پاس اختیارات پاورز ہوتے ہیں ہم مالک ہوتے ہیں ہم سپروائزر ہوتے ہیں ہم آنر ہوتے ہیں ہم مینیجر ہوتے ہیں ہم کوئی مطلب پوسٹ ہمارے پاس پوزیشن ہوتی ہے اس کی وجہ سے ہم لوگوں کو ڈانٹتے جھاڑتے رہتے ہیں اگر کسی کا کام سمجھ میں نہیں آتا ڈانٹنے جھانے کی ضرورت نہیں ہے آپ اس سے پیار محبت عمدگی کے ساتھ معذرت کر لیجیے ڈانٹنے جھانے کی کیا ضرورت ہے خوبصورت انداز میں آپ اس کو مطلب کہ اچھے انداز سے اس کو فارغ کر دیجئے گا یار اپنی نہیں جمتی ہے آپ کوئی اور جگہ دیکھ لو کوئی اور جگہ ڈھونڈ لو اور جو ایک عرف کے مطابق محلت دینے کا ہوتا ہے وہ دیجئے لیکن ناٹنا جھاڑنا سنانا تنس تانا تنقید کرنا یہ نہیں میں تو آپ کو اچھی شخصیت بننے کا مشورہ دے رہا ہوں آپ کے ملازمین صاحب کی بات ہوتی ہے اب دیکھیں سرکار صلی اللہ تعالی وسلم نے اپنے غلام اپنے صحابی عظر جابی رضی اللہ عنہ کے ساتھ کیسی خیر خواہ فرمائی اپنے دیگر غلاموں کے ساتھ کیسی خیر کا فرمائی اور بہت سارے سرکار صلی اللہ تعالی وسلم کے ایسے واقعات ہیں جن کے ساتھ آپ بہترین خیر خواہی کا انداز اختیار کرتے تھے ان کے دل جوئی کا انداز اختیار کرتے تھے ان کے بچوں کے ساتھ شفقت کیا کرتے تھے ان کے بچوں کو گود میں بٹھایا کرتے تھے وہ اپنے بچے لا لا کر سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے دعائیں کرتے ہاتھ پھرایا کرتے تھے صحابہ کرام علیہم رضوان اور ان کی اولاد ان کے گھر والے سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر فدا تھے ایک خوبصورت اور ایک دلکش انداز تھا ایک خوشنما انداز تھا ہر دل عزیز بننے کی کوشش کیجئے اور لوگوں کو خوش کیجئے لوگوں کی ضرورتیں پوری کی دیکھیں سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنے غلاموں کی ضرورت بھی پوری کی اپنے غلاموں کی حاجت پوری کی اور اس کا ثواب بھی اسلام میں اس کا ثواب یہ رکھا ہے کہ انسان بعدوں کا ایسا ہوتا ہے نا کہ انسان وہ ہوتا ہے وہ لالچی ہوتا ہے کہ یار اپنا بھی ہے کوئی دو پیسے کا فائدہ تو اگر آپ کسی کا بھلا کرتے ہیں تو ایسا نہیں ہے کہ آپ کا بھلا نہیں ہوتا حدیث سنیے کہ سرکار صلی اللہ تعالی علی وسلم نے فرمایا جو کسی مسلمان کی ایک دنیاوی پریشانی دور کرے گا اللہ تعالی قیامت کی پریشانیوں میں سے اس کی ایک پریشانی دور فرمائے گا اور جو تنگ دست کے لیے آسانی مہیا کرے گا اللہ تعالیٰ دنیا اور آخرت میں اس کے لیے آسانی پیدا فرمائے گا اور جو دنیا میں کسی مسلمان کی پردہ پوشی کرے گا اللہ تعالیٰ دنیا اور آخرت میں اس کی پردہ پوشی فرمائے گا اور بندہ جب تک اپنے مسلمان بھائی کی مدد کرتا رہتا ہے اللہ از وجل بھی اس کی مدد فرماتا رہتا ہے اپنا کتنا فائدہ یہ تو غور کیجیے دوسرے دِی سنیے مسلمان مسلمان کا بھائی ہے نہ اس پر ظلم کرتا ہے نہ ہی اسے قید کرتا ہے اور جو کوئی اپنے بھائی کی حاجت پوری کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی حاجت پوری فرماتا ہے اور جو کسی مسلمان کی پریشانی دور کرے گا اللہ تعالی قیامت کی پریشانیوں میں سے اس کی ایک پریشانی دور فرمائے گا اور جو کسی مسلمان کی پردہ پوشی کرے گا اللہ تعالیٰ قیامت کے روز اس کی پردہ پوشی فرمائے گا ایک اور حدیث سنیے بندہ جب تک اپنے بھائی کی حاجت پوری کرنے میں رہتا ہے اللہ تعالی اس کی حاجت پوری فرماتا رہتا ہے تو اپنا کتنا بھلا ہے حاجتیں پوری کرنے میں لوگوں کو خوش کرنے میں لوگوں میں خوشیاں تقسیب کرنے میں لوگوں کا دل لوگوں کی دل جوئی کرنے میں یعنی حدیث میں ہے جو اپنے مسلمان بھائی سے اس کی پسندیدہ حالت میں ملے اللہ تعالی قیامت کے روز اسے خوش کر دے گا اور پہلے میں حدیث بیان کی کہ اللہ عزب اجلا کے نزدیک فرائض کی ادائیگی کے بعد سب سے افضل عمل مسلمان کے دن میں خوشی داخل کرنا ہے تو چند دنوں سے میں یہی آپ کو کرتا رہا ہوں کہ اپنے مسلمان بھائیوں کے ساتھ غم ان کے ساتھ ان کی غم خاری اور ان کی خوشی کا جو خیال رکھنا ہے یہ رکھیں ان اللہ تعالی بہت فائدہ ہوگا خصوص گھر کے اندر گھر کے اندر میں بار بار کہہ رہے گھر ایک آپ کا ایک مطلب کہ آرام کردہ ہے بیوی بی بچے ہوتے ہیں ماں باپ ہوتے ہیں تو سب کے ساتھ اچھا سلوک کیجیے کھاتے کھاتے اپنے بچے کی پلیٹ میں کوئی ڈال دیجئے بیٹا یہ لو بیٹا یہ لو بیٹا وہ لو بیٹی آپ نے یہ نہیں لیا بچوں کی امی کو ایک بار آفر کر کے دیکھ لیجئے آپ تو لیجئے بےچاری وہی پٹیلے سے نکال نکال کر ڈالتی رہی تھی کبھی خود بھی پٹیلے سے ایک چما نکال کر اپنی بچوں کی امی کی پلیٹ میں ڈال دیجئے کہ یہ آپ یقین مانگیے مجھے ایسا لگتا ہے شاید ہوتا تو بہت خوشی ہوگی اس کو یار اچھا اچھا وہ سب مجھ بھی آج آپ کی طبیعت تو ٹھیک ہے ہو ہے تو آپ کہہ دیجیے گا آج میری طبیعت زیادہ ٹھیک ہے الحمد للہ کہ میں آپ کی دل دل جو نیت اللہ کی رضا کی نیت تو یوں مطلب کہ بچوں کی پلیٹ سے تھوڑا نکال کے کھا لیں یقین مانے بچوں کو بہت اوقات خوشی ہوتی ہے جیسے بچے کھا رہے ہیں تو بچوں کی پلیٹ سے نکال کر میں کھا لوں تو یہ کر لیا آپ آپ ہی کے بچے ہیں نا یہ اپنی پلیٹ سے نکال کے کبھی بچوں کے منہ میں نوالا دے دیں اور اس طرح جب آپ اپنے بچوں کی امی کے ساتھ دفتر خان پر اٹھتے بیٹھتے اچھا برتاؤ کریں گے نا ہمیں اس کا آپ کو آپ اس کو کہتے ہیں کل جب آپ کے بچے بڑے ہوں گے ان کی شادی ہوں گے, وہ دیکھیں گے کہ ہمارے ما... ہمارے والدین کیسے رہتے تھے ہمارے والدین محبت کیسا رہتے تھے ہو سکتا ہے کہ آپ کا یہ طرز عمل آپ کے بچوں کی آنے والی زندگی میں خوشیاں بھر دے اور وہ بھی اپنے جو شادی کے بعد اپنے گھر والی کے ساتھ اپنی دیدی کے ساتھ آپ کی بہو کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنے میں کامیاب ہو جائیں اور جب آپ دیکھیں گے کہ ہمارے بچے دیکھیں گے کہ ہمارے ماں باپ اپ, اپنے ہمارے نانا نانی دادا دادی کے ساتھ اتنا خوبصورت سلوک کرتے ہیں ان کو خوش کرتے ہیں آتے تو جو بھی خوش کرنے کے دل جوئی کے کام آنے کے پانی بھر کے پلانے کے پلیٹ بھر کے پلانے کے آپ کے والد صاحب بیٹھے ہوئے کرال صاحب کو دے دیا ماں بیٹھی ہوئی ماں کو دے دی دیا ماں باپ بیٹھے ہوئے ہیں بھر کر آپ بچوں کی امی کے پلیٹ میں خالی ڈالتے رہو گے تو ماں باپ کو ہوگا نہیں آپ کہیں گے ماں باپ تو بڑے مسکرا رہے تھے مسکرائیں گے ان کے اندر ایک, ایک اندر گہرائی میں ایک بار چھپی ہوئی ہوگی دل سے ہی جیسے آپ تو ایک چمچ بھر کر ہماری پلیٹ میں بھی ڈال دے ہم نے بھی تجھے یہ بچپن میں بڑی پلیٹیں بھر بھر کر کھلائی تھی ہو سکتا ہے تو آپ سوچئے جب اس طرح آپ بیٹھیں گے اور یہ کریں گے کتنی مزہ آئے گا آپ کو کتنی خوشیاں نصیب ہوں گی گھر کے اندر اور کس طرح پھر اسی طرح اوروں کے کام آنے کے حوالے سے ادبتا میں نے جو بنیاد بنائی تھی اپنی بات کی خوش کرنے کے حوالے سے اور چبتی بات مت کریں چبائی چبنے والی بات مت کریں وہ ارے بھائی کر کے جو کی تھی یہ مت کیجیے گا درگذر سے کام لیجیے کل بھی میں نے درگزر پر آپ کو کی صبر پہ کام لیجیے گا ہمارا فیضان سہری سلسلہ الحمد للہ ہوتا ہے مدنی مذاکرے کے فوراً بعد شروع ہو جاتا ہے الحمدللہ اس میں بھی کل صبر پہ بیان ہوا مدری مذاکرے میں بھی آج بھی صبر پہ بیان ہوا اور اس طرح مطلب مدنی یہ آپ دیکھتے رہیں گے تو ان تعالی موٹیویشن ہوتی رہے گی ذہن بنتا چلا جائے گا تو آپ جو ہمارے ساحل محترم تھے یہ بالکل یوں تیز ترار بات مت کریں دانت اور جھارنا مت کریں اب تو بھائی بہت برا حال ہے ملازم بھی گھمے گی اللہ نہ کرے کوئی کاروائی نہ کر دے حالات بہت خراب ہیں صبر اور برداشت نہیں ہے میں امید کرتا ہوں کہ آپ صبر سے بردباری سے برداشت سے کام لیں گے اور اب تک جن کی دل آزاریاں کی ہیں وہ بلا اجازت اشارہ ان سے معافی بھی مانگیں گے اور کون سنائیے السلام علیکم و اللہ وبرکاتہ وعلیکم اللہ وبرکاتہ میرا سوال یہ ہے حجی عمران قادری سے کہ گھر والے جتنے بھی ہیں میرے سے پانچ دن کے بعد تین دن کے بعد ناراض ہو جاتے ہیں پتہ نہیں کیا ہو جاتا ہے مجھ سے کیا غلطی ہو سکتی ہے اس میں کوئی معذرت ہے ہماری رہن میں کیجیے السلام علیکم وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ بعض اوقات ہوتا ہے یہی ہم سے غلطی ہوتی ہے میرے لیے سنت نے ایک مرتبہ ارشاد فرمایا کہ ایک شخص لائن میں لگ کر مجھ سے ملنے آیا اور اسی طرح جس طرح آپ فرما رہے نا اسی طرح کی ملٹی جلتی سے شکایت کی کہ جناب مجھ سے کو یہ نہیں کرتا مجھ سے کو وہ نہیں کرتا اور سب ناراض ہو جاتے ہیں یہ وہ تو آپ ارشاد فرمایا آپ کو مسکرانا آتا ہے آب وہ اب اس وقت اچھا, اچھا خاص آدمی بھی مسکرائے گا نا لیکن اس وقت بھی یہ پورا پر مسکرا نہیں سکا تو مسکرانا نہیں آئے تو پھر کیسے ہوگا کام میں آپ کو تم دنوں سے مسکرانے ہی پر ارض کرنے کی کوشش کر رہا ہوں کہ اگر آپ بہت اچھی یہ اچھی بات کی نہ جانے مجھ سے سی کون کون سی غلطی ہوتی ہے تو نہ جانے کا نہ دیکھیں غور کیجئے ہم سے سی کون کون سی غلطی ہوتی ہے جس سے ہمارے گھر والے ہم سے روٹ جاتے ہیں اور البتہ اگر ان کا روٹھنا اس لیے ہے کہ آپ اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی نہیں کرتے اور وہ آپ کو اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی پر رخساتے ہیں اور آپ اللہ اللہ اضب وجل اس کے حبیب صد اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی نافرمانی سے رکتے ہیں اور اس کی وجہ سے اگر وہ خفا ہوتے ہیں تو کوئی بات نہیں اللہ اور اس کے رسول کی فرما برداری اور ان کی رضا یہ سب سے پہلے ہے ہم اللہ ازب وجل اس کے حبیب پر ناراض کر کسی کو راضی نہیں کر سکتے البتہ گھر والوں کو بھی چاہیے کہ بعض اوقات کسی گھر کے فرد کا مزاج جو ہے نا وہ اتنا زیادہ سافٹ نہیں ہوتا نہیں ہے چلو کوئی بات نہیں نہیں ہے اپنے سافٹ ہو جاتے ہیں اس بات کی ایکسپیکٹ کرنا کہ فلاں ہی میرے ساتھ اچھا رہے یہ نہیں میں تو سب سے ارض کر رہا ہوں نا اللہ مجھے بھی عمل کا جذبات فرمائے میں آپ سے بھی ارض کر رہا ہوں سب سے ارض کر رہا ہوں کہ ہم سب مل جل کر ایک دوسرے کو برداشت کرنے والے بنیں اور صبر کرنے والے بنے ہو سکتا ہے کہ میرے سائل محترم بعضوں کا چپتی بات کرتے ہوں کسی کو لو, ٹوک دیا کسی کو تن, دیکھیں, ٹوکنا تنس تانا تنقید جارنا ڈانڈنا یعنی یہ لوگ پسند نہیں کرتے یہ لوگ گھبارا نہیں کرتے کیونکہ اس میں آپ کسی نے کسی کمزوری بیان کرتے ہیں اور عام آدمی کمزوری سننا پسند نہیں کرتا موقع محل ہوتا ہے مقام و مرتبہ ہوتا ہے کچھ وہ صورت حال سے بنانی پڑتی ہے علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم علی السلام علیکم وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ میں ساجد محمود راول پنڈی سے بات کر رہا ہوں میری نگرانی شورا سے ریکویسٹ ہے کہ اپنے آواز میں ہمیں کوئی نہ سنا دیں امیر اللہ سنت کو ہماری سے اسلام پہنچے ایسی فرمائش نہ کریں میں شرمندہ شرمندہ ہو جاتا ہوں کہ اصل میں نعت خوش الہان ناد خان سے سننی چاہیے اور آپ نے مجھے نعت کہنے کا چلو آپ نے ترس میں کہاں کہا کہ میں ترز میں نہ سنا اور اب یہاں مراد ہوتی بھی یہی ہے کہ آدمی طرز میں نہ سنائے یا آزما ایسی کول کیوں چلاتے ہو بھائی اس میں میرے کو محسوس ہو جاتی ہے صلو سلو الحبیب سل آپ کے دل جوئی کے لیے ایک دو شعر پڑھ دیتا ہوں اب جیسی بھی آواز ہے سن لیجیے گا میں سنا ہے نئے مدینہ لگاتا رہے دل سدائے مدینہ لگاتا رہے دل سدائے مدینہ میری خاک یاد برباد جائے پسے مرض کر دے گارے مدینہ ہمیں بھی جا علی صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد ہمارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا انداز آپ نے ملاحظہ کیا آج کے بیان میں اور یہ بھی ایک بات پتا چلی کہ ہر ایک سے اس کی عمر مقام اور مرتبے اور پوزیشن کے مطابق اگر ہم بات چیت کریں گے تو وہ مزید آپ کی طرف بڑھے گا اگر بچوں کی امی سے کوئی بات کر جا رہا ہے بچوں کی امی سے آپ کو انویسٹمنٹ پوائنٹ آف پر اور کوئی کاروباری پوائنٹ آف ویو بات نہیں کریں گے ان سے گھر گرستی کے حوالے سے آپس کے جو آپ کے جو معاملات ہیں تعلقات اس کے حوالے سے بات چیت کریں گے تو یوں مطلب کہ ایک معاملہ خوشگوار رہتا ہے بات چیت اچھی رہتی ہے اور ماحول بنا رہتا ہے بچوں کو بھی وقت دیجیے بچوں کے ساتھ بیٹھی ہے ان کی بات سنیے یہ کچھ کہنا چاہتے ہیں آپ سے کچھ بات کرنا چاہتے ہیں اپنے دل کا حال کے سامنے کچھ بیان کرنا چاہتے ہیں ٹھیک ہے عمر چھوٹی ہے گیر واجب بھی بات کریں گے آپ گیر واجبی بات کریں گے اور بولو گے اب تم کو بات کرنے تو آتی نہیں ہے بے تو وہ کبھی بات نہیں کریں گے نہیں آتی بات ان کو کرنے کے لیے درست ہے آپ کے ساتھ بیٹھیں گے تو بات کرنا سیکھیں گے نا لیکن آپ یوں مطلب کر کے کیوں بیچاروں کو ڈس اپوائنٹ کرتے ہیں وہ باپ سے بات نہیں کریں گے تو پھر ادھر ادھر دو جا کے بات کریں گے اور پھر نقصان ہوگا اس لیے اپنے اندر اس طرح کی چیز پیدا کرے کہ ہر کوئی آ کر سے بات کر سکے لوگوں کی ضرورتیں لوگوں کی حاجتیں اگر اللہ نے آپ کو غسط دی ہے اللہ نے آپ کو طاقت دی ہے اللہ نے آپ کو برکت دی ہے اللہ نے آپ کو سخاوت والا دل دیا ہے اللہ تعالیٰ نے آپ کو ایسے جذبات دیے ہیں کہ آپ زبان چلا کر اپنے اپ خود کو انوالو کر کے کچھ بھی کر کے اگر آپ کو کوئی کسی کام آ سکتے ہیں تو کام آنا چاہیے لیکن اگر کوئی کسی کے کام نہیں آ پاتا تو ہم بھی اسے ناراض نہ ہوا کریں بعض اوقات کسی کی مجبوریاں ہوتی ہیں کسی کی پریشانیاں ہوتی ہیں باؤنڈریز ہوتی ہیں بڑی ہوتی ہیں کہ وہ عموماً آپ کی توقع کے مطابق کام نہیں آ سکتے اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور کالس سنا دیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ وعلیکم <الیكوم> السلام و رحمت اللہ وبرکاتہ باپا کو بھی میرا نام, डेवस्डौ डेवस्डौ दौ, दौ। میرا نام خضر ہے اور میں ڈیفرنٹ ویو فیس یو سے بات کر رہا ہوں زکوٰۃ کے حوالے سے یہ بھی پوچھنا تھا کہ یہ مطلب لوگ جو زکوٰۃ دے رہے ہوتے ہیں باہر گھر کے باہر بیٹھ کر لوگوں کے لینے لگی ہوئی ہیں اور وہ دے رہے ہیں کپڑے دے رہے ہیں اور اس قسم کی اشیاء دے رہے ہیں تو یہ چیز جو ہے دکھاوے میں آتی ہے یہ مطلب اس کی زکاط جو ہے وہ ہو جاتی ہے اور دوسرا یہ کہ میرے والد صاحب ہیپیٹائٹس سی کے مریض ہیں ان کے لیے دعا کرنے کہ اللہ تعالیٰ ان کو صرف شفائے کاملہ طا فرمائے اللہ تعالیٰ آپ کے والد صاحب کو صحت و تندرستی شفائے کاملہ نافیہ آجلا عطا فرمائے اور جو سوال آپ نے کیا ہے کہ لوگ اس طرح گھر کے باہر بیٹھ کر زکوۃ وغیرہ اس طرح تقسیم کرتے ہیں ان نمل اعمال و بن کا دار و مدار یہ نیتوں پر ہے ہم کسی کے بارے میں یہ گمان نہیں کر بد گمانی نہیں کر سکتے پوائنٹ آؤٹ نہیں کر سکتے کہ یہ دکھاوے یا ریاکاری کے لیے ایسا کر رہے ہیں یہ ایک دل کا معاملہ ہے اور غالباً اس پر ہمیں حسن زن ہی رکھنا چاہیے کہ ضروری ہے کہ وہ دکھاوے کے لیے ہی یہ کام کر رہے ہوں ہمیں مسلمانوں کے لیے اچھا گمان رکھنا چاہیے صلو علی صل اللہ تعالی علی محمد. قول سنائیے میں محمد رضوان اطاری نواب شاہ سے بات کر رہا ہوں مجھے عمران بھائی سے ایک سوال کرنا ہے کہ میں بچپن سے میں بچپن سے حضرت صاحب کا مرید ہوں اور یہاں پھٹک روڈ جب حضرت صاحب آئے تھے تو اس وقت مرید ہوا تھا کیا میں اس وقت سے اب تک میں مرید ہوں یا نہیں آپ میرے سوال کا جواب دے دیں السلام علیکم ورحمت اللہ ورحمت اللہ پیارے پیارے و اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام و اللہ وبرکاتہ پیارے پیارے پیارے میٹھے میٹھے اسلامی بھائی مرید ہونے کی کوئی ایکسپائری ڈیٹ نہیں ہوتی کہ پیری مرید ٹوٹ جاتا ہے جب تک پیر کے ساتھ حسن اعتقاد قائم ہے اور کوئی ایسی بات نہیں کرتا جس سے اس کی طریقت کو نقصان پہنچے تو یوں عرصہ گزر جانے کے بعد کوئی بیت ٹوٹتی نہیں ہے بیت رہتی ہے اور ویسے عموماً طور پر جب بھی مدنی مذاکر میں بیت باپا کرواتے ہیں کرتے ہی رہنا چاہیے مگر بیت یوں ٹوٹتی نہیں ہے جب تک کہ بیت توڑا نہ جائے اور یہ بھی دیکھ لیجیے کہ بیت توڑتا مری دیا پیر کی طرف سے بیت نہیں ٹوٹتی ہاں یہ یاد رکھیے گا طرف سے بیٹھ نہیں ٹوٹتی بیت تو بری توڑتا ہے پالے کریں رکھیں مدینہ مدینہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو امیر سنتی غلامی پر استقمہ متاثر دیکھے یوں رہا کر رہے ہیں یہ دیکھیں مسکراتے ہیں اب آپ بھی گھر کے اندر یوں بیٹھے نا مسکراتے دیکھے دوبارہ میری نہیں جا رہی بابا گو لیکن دیکھیے یہ قوم ہے یہ تو باپا باپا باپا باپا کر رہے ہوں گے لیکن یہ دیکھیں یہ ادائیں یہ انداز اس کو اختیار کریں یہ دکھانے کے بھی کچھ اسباب ہوتے ہیں آپ کہتے ہیں کہ ہمارے گھر کے چار افراد آپ سے ناراض ہو جاتا قریب نہیں آتے یہ دنیا بھر کے ہزاروں افراد آ کر لپٹنے کو چاہتے ہیں چپکنے کو چاہتے ہیں کچھ لینے کو چاہتے ہیں ٹھیک ہے جی کال سنائیے السلام علیکم جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ جی میں چلکور سے بول رہا ہوں محمد بٹا میرا نام ہے جس فیکٹری میں میں کام کرتا ہوں مجھے اتنا معاوضہ نہیں ملتا ان کو اس بات کا کوئی احساس ہو, ہو, ہوگا یا ہونا چاہیے یا خدا کی طرف سے کوئی ایسا ہے کہ ان کے اوپر کوئی نازل ہو کہ جتنا یہ کام کرتا ہے اتنا اس کو مواوضہ نہیں دیا جاتا لیکن میری مجبوری کا وہ نجائز فائدہ اٹھاتے ہیں میں اس کے یہ سوال کرنا چاہتا ہوں ان کے اوپر کوئی ہے ایسا کوئی بات کوئی ہائے ہائے آپ نے نام کے ساتھ بےچارے کی کال آنئر کر دی یہ جہاں کام کر رہے ہوتے وہ بھی سن رہے ہوں گے تو دیکھیں بھائی یہ محمد بھٹا صاحب بہت تکلیف میں نظر آ رہے ہیں اور یہ مجھے سارا لگ ہے کہ یہ لاکھوں کی نمائندگی کر رہے تھے ایسے بہت سارے بڑے لوگ ہیں جن کے ملازمین جو کام کرتے ہیں وہ ان کی خاطر خواہ تنخواہ نہیں دیتے ہونی تو چاہیے اجرت قدر ضرورت لیکن کم از کم اتنا تو دیں کہ بچاروں کا گزارا ہو جائے پھر بعض کا ملازمین کو پتا ہوتا ہے کہ ہمارے جو صاحب لوگ ہیں وہ کتنا کتنا کما رہے ہیں کس کی چیز پر کتنی کی تعمیر دینی ہے بچے نہیں ہوتے اگر آپ صفی معنیوں میں آپ کو جو نفے ہوتے ہیں ان میں سے اگر عجیروں کے اجارے تنخوائیں مشاعرے مناسب طور پر اگر دینا شروع کریں ٹھیک ہے مانا کہ آپ کے ملازمین زیادہ ہیں آپ کسی کا سو روپیہ بڑھاتے ہیں تو مجموعی طور پر آپ کے مانا لاکھوں روپے بڑھ جاتے ہیں لیکن جب اتنے ملازمین ہیں تو پھر کام بھی تو اتنا بڑا ہوگا نفع بھی تو اتنا بڑا ہوگا اوور ریٹ بڑھتے ہیں ٹھیک ہے آپ تھوڑا سا ریٹ کنسیڈر کر لیجئے باہر سے بات کر لیجئے باہر کی بات پر اس قدر آپ کنسیڈر کرتے ہیں نیگوشیٹ کرتے ہیں تو ملازمین پر بھی کچھ شفقت کیجیے اور یہ کہ یہ آ جائے یا وہ آ جائے اللہ تعالیٰ دل میں ڈالنے والا ہے مگر میں نہیں جانتا کہ جن کے بارے میں آپ نے کہا ہے وہ واقعی ایسا کرتے ہیں یا نہیں کرتے اللہ بیٹا جانتا ہے عموماً ہوتا یہی ہے کہ تنخواہ جتنی بھی بڑھائی جائے عموماً کم ہی نظر آتی ہے کیونکہ تنخواہ بڑھتی ہے تو ہمارے اخراجات بھی ہم اس کے ساتھ بڑھا دیتے ہیں کم آمدنی کے اندر بھی گھر چل رہا ہوتا تھا لیکن جب ہماری سیلری بڑھ جاتی ہے آمدنی بڑھ جاتی ہے تو ہم اپنے اخراجات بڑھا دیتے ہیں جس کی وجہ سے بعض اوقات پرابلم ہو جاتی ہے پاپا بڑے مسکراہ رہے ماشاءاللہ اگر کچھ آواز بھی اگر بدیچر کے ناظرین سن لیں کا سدہ خاتون جنت کا صدقہ کا خاتون جنت کا یا میری ڈھولی بر تو یا ملو شیری ڈھولی بھلو یا ملو شیری ڈھونی بھائی تو یا مدینہ یہ مجھے لگتا ہے کسی کو پیالہ چلا گیا وہ بیچارہ پیچھے پڑا ہوگا بہت دیر سے اور اس کو یہ پیالہ مل گیا تو میں امید کرتا ہوں کہ جو سیال کوٹ کا ہم اس کو زیا کوٹ کہتے ہیں وہ سنا کسی غیر مسلم کے نام پر ہے تو ہم ایک ولی کامل امیل میل سنوں کی پیر و مرشید مولانا ضیاء الدین مدنی رحمۃ اللہ تعالی علیہ یہ اسی شہر میں آپ کی ورادت ہوئی کلاس والا تو اس کی نسبت سے ہم اس کو ضیا کوڑ کہا کرتے ہیں قول سنا دیجیے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام و اللہ وبرکاتہ جناب اختاری صاحب آپ سے گزارش ہے کہ اس کے لیے خصوصی دعا کر دیں میرا نام محمد ادریس اختاری آپ کا پروگرام بہت اچھا ہوتا ہے السلام علیکم و علیکم السلام و رحمۃ اللہ وبرکاتہ پیارے پیارے اسلامی بھائی کسی لمحے بھی قبر کا امتحان شروع ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں قبر کے امتحان کی تیاری اور اس کے بارے میں غور و تفکر کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے رب کریم دنیا اور آخرت کے جو معاملات اس کے رسا کے مطابق ہوں رب کریم ہمیں اس میں ہمارے حق میں اور ہمارے معاملات پر رحمت کی نظر فرما دیں قول سنائیے السلام علیکم وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ میو سی نہیں آدی شاید آپ کا مطلب یہ ہے کہ ہر مانگنے والے کو دے دینا چاہیے کیا یہی تھا نا یہی سوال تھا کہ ہر مانگنے والے کو دے دینا چاہیے ہر مانگنے والے کو جی نا جی کہ ہر مانگنے والے کو دے دینا چاہیے پیشہ جی پیشاور بھیکاروں کو نہیں دینا چاہیے جو پروفیشنل لوگ ہیں نا مانگتے رہتے ان کو دینے کا منع کرتے ہیں البتہ ضرورت مند کو ضرور اگر اللہ نے آپ کو وسعت دی ہے تو دینا چاہیے امیر رسن دعا سے فارغ ہو چکے ہیں اب قرآن پاک کی صورتیں جو کھانے کے بعد آپ تلاوت کرتے ہیں وہ صورت تلاوت ہو رہی ہیں آئیے آپ کو امیر رسن کی طرف لے چلتا ہوں تاکہ ہم یہ صورتوں کی تلاوت ختم ہو جائے گی انشاءاللہ ہم پہنچیں گے تو اور یہ کہ رات پھر مدنی مذاکرہ ہے آج ساڑھے آٹھ پونے گیارہ بجے کے درمیان تو آپ مدنی چینل پر رہیے اس کی دعوت عام کل پھر مدنی کنوں کی مدنی مہک کے ساتھ حاضری ہوگی اللہ تعالی عمل کی توفیق عطا فرمائے آمین الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد